ممنی کی بات میں آیا کہ اللہ کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے یعنی تین آدمی کی حالتیں کھڑے حالت ہے بیٹھے عالت ہے لیٹے حالت ہے اور دوسروں کے پکڑ میں بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں زمین آسمان میں الگ الگ کی قدرت کی شانوں کے بارے میں غور کرتے ہیں انسان کی اسلام میں ذکر فکر دو باتیں ہیں ذکر سے دو بات ہے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک اور کلمات ذکر جانے اس محل میں ہیں اس کو پڑھتے ہیں معنی کا دھیان کرتے ہوئے اور فکر میں فکر دل میں اور فکر کر کے دل میں ایمان کی قوت کو زدہ کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں آدمی کو رونا کر کے اپنے ایمان میں قوت لانی ہوتی ہے یہ ایسی چیز ایسی تاثیر نماز میں ہر ایک عمل میں ظاہر ہوتی ہے. سارے عمال میں وہ ان ظاہر ہوتا ہے ذکر کے ذریعے قلم میں آیا ہوا ہوتا ہے اس لیے تو صفیہ جو ہے وہ انسان کی اسلام میں مہم کام زیادہ جو ذکر سے لیتے چلو استعمال ذرا ذکر ہوتا ہے اس کے زیادہ ذکر کریں گے کے بعد ساتھ بجے تک تو واپس بجے ہم لوگ باتیں شروع